کرانا محترم مرودی کو اللہ احمد رحم خان سے ڈبے تھری سی ڈیزارا زمنگ دکان پتہ سات ایسامی سنت کیسر مرکز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمن الرحمان پلازا نزدی مین چوک جہانگیرا روڈ سواد توہیل موبایل نمبر زیرو تین سو ایک وما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَاللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کما بار تالا ابرانی م والا لانی <مجید> قبل صد احترام زی قدر علماء کرام سامعین زی وکار عزیز طلبہ بزرگان محترم آج بائیس دسمبر سن دو ہزار تین ہم جامعہ دار القرآن لانڈی کراچی میں حفظ قرآن مجید کی سہادت حاصل کرنے والے عزیز طلبہ کی دستار بندی کے پرمسرت موقع پر قرآن و سنت کے بیان کرنے اور سننے کے حوالہ سے اکٹھے ہیں جیت علماء کرام کی موجودگی میں میرے جیسے نالائق گناہ گار اور معمولی طالب العلم کا بیان کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا اکابرین کی شفقت ہے اساتذہ کرام کی دعائیں ہیں اور سب سے بڑی بات کہ رب العالمین کی توفیق ہے توفیق اراہی کے پیش نظر چند کلمات آپ احباب کی خدمت میں آج کی اس مناسبت سے عرض کروں گا جن ہمارے عزیز بھائیوں کو حفظ قرآن مجید کی سعادت نصیب ہوئی اور میں ایک بات بڑے رسوخ کے ساتھ بڑے اعتماد کے ساتھ ان عزیز بچوں کے والدین اگر ان کی برادری کے افراد یہاں اس جلسہ میں تشریف فرما ہیں ان سے ان کی قوم اور قبیلہ کے افراد اگر یہاں موجود ہیں ان سے بڑے وسوق اور اعتماد کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اگر ان بچوں کی ساری برادری ان بچوں کا سارا خاندان ایک طرف اکٹھا کر دیا جائے حفظ قرآن مجید کی وجہ سے جو نیکیاں ان بچوں کو نصیب ہوئی ہیں ان کی ساری برادری مل کر بھی ان نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور میں نے یہ دعوی بغیر دلیل کے نہیں کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کارا حرفا من کتاب اللہ جو بندہ اللہ کریم کی کتاب کے ایک حرف کی تلاوت کرے رب کائنات ہر حرف کی تلاوت کے بدلے میں اسے دس نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں الف الگ لام الگ میم الگ گویا کے عل فلام مین کی تلاوت کرنے سے تلاوت کرنے والے کو تیس نیتیاں نصیب ہو گئیں کم از کم اب آپ ان بچوں کی محنت کا اندازہ لگائیے شاید دو سال میں ڈیڑھ سال میں تین سال میں یا ایک سال میں انہوں نے کلام اللہ اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا اب روزانہ یہ سبب کو کتنی بار دہراتے رہے روزانہ اپنی پچھلی منزل کو کتنی بار دہراتے رہے روزانہ کتنی دفعہ انہوں نے اپنے سبق کو بار بار پڑھا اور اگر ہر ہر حرف کے بدلے میں دس دس نیکیاں شمار کی جائیں تو ان ہمارے عزیز بچوں کو روزانہ لاکھوں اور کروڑوں نیکیاں نصیب ہوتی رہی ہیں اور اگر آپ ان کی ڈھائی سال اور تین سال والی قرآن پاک کی تلاوت کی نیکیوں کو شمار کریں ان کی حفظ قرآن والی نیکیاں ایک طرف کٹھی کر دی جائیں اور ان کی ساری برادری اور قوم نیکیاں لے کر آ جائیں ان کے حفظ قرآن کی نیکیوں کی تعداد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا بہت بڑی سعادت اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے اور میں اس حوالے سے آپ آب اباپ آب کے ذہن نشین یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے اندر خاص طور پر اور ملک پاکستان کے اندر عموماً من حدیث کا ایک طبقہ پیدا ہو چکا ہے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور مانا نہ آتا ہو تو تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں طبقہ یہاں بھی موجود ہے اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہمارا واسطہ ان سے پڑتا ہے اور اس فتنہ انکار حدیث کی ابتدا پنجاب میں میاں والی کے ایک قصبہ چکرالا سے ہوئی تھی عبداللہ چکرالوی نامی بندہ جس کا نام پہلا غلام نبی تھا اور اس نے بعد میں اپنا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھا عبداللہ چکڑالوی چکرالوی جس نے آج سے پونے دو سو سال پہلے ان حدیث والے فتنہ کی بنیاد رکھی پھر رفتہ رفتہ ہوتے ہوتے لاہور پہنچا وہاں پر خطیب رہا اس نے اپنا حلقہ بنایا وہیں مر کھپ گیا رب العالمین کی قدرت کہ جس شہر سے اس نے ان حدیث کے فتنہ کی ابتدا کی تھی اسی فتنے کی سرکوبی کے لیے رب العالمین نے اسی شہر کا ایک بندہ پیدا کر دیا حالات چلتے رہے چپکلش جاری رہی نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے آج انٹرنیٹ پر ان کے بیانات لوگوں کے سامنے پہنچ رہے ہیں ایک دنیا دیکھ رہی ہے اور ان کی چیزیں سامنے رکھ کر اپنے ذہن کے اندر شکوق کو جگہ دے رہی ہے احباب بات ذرا طویل ہو گئی مختصر کروں منکرین حدیث چکروی گروپ یا پرویسی گروپ یا اسلم جراج پوری کا گروپ ان کا دعوی یہ ہے اگر قرآن مجید بندہ تلاوت کے لیے کوئی حصہ منتخب کر کے پڑھے اور مانا نہ آتا ہو تو رب العالمین کی طرف سے ایسے بندے کو کوئی ثواب نہیں ملتا جب مانا ہی نہیں آتا ثواب کیسے ملے گا جب مانا نہیں آتا نیتیاں کیسے ملے گی جب مانا نہیں آتا درجے کیسے نصیب ہوں گے جب مانا آتا سواب کیسے ملے گا آپ احباب وہ میری پہلی بات یاد کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو الف لام میم کی تلاوت کرے ہر ہر حرف کے بدلے میں اللہ کریم دس دس نیکیاطاں کرے گا اور احباب زین حاضر رکھنا سونے کے وقت گئے جاگنے کا وقت آ گیا ہے بیدار ہونے کا وقت ہے فتنوں کا دور ہے فتنوں کی ایک لڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے اور قطار در قطار من کے در من کے فتنے گرتے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کا سراب بیان فرمانے لگے آپ نے الف لام میم کی مثال دی اور احباب خیال قرآن مجید کی آیات چھ ہزار سے زیادہ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور آیت کی مثال نہیں دی اگر مثال دی ہے تو الف لام میم کی وہ حروف مقدعات جن کا معنی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا الف کا معنی کیا ہے اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا لام کا معنی کیا ہے اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا میم کا معنی کیا ہے اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا الف لام میم کی تلاوت کرنے سے تیسرے کیا ملیں گی گویا کہ آمنا کے لال مسئلہ سمجھا گئے اگر قرآن کی تلاوت کرو معنی نتی آتا ہو اللہ ثواب سے پھر بھی, بھی محروم نہیں رکھتا اب آپ ذہن نشین کیجیے جذباتی ہونے کے وقت گئے خالی نعرے لگانے کے وقت گئے کچھ باتیں خرچ کیجیے ذہن نشین کیجیے ذہن بنائیے لوگوں تک اپنی بات پہنچائیے تاکہ ہماری جماعت کا مشن آگے پھیل سکے میں سادہ سی جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کوئی علمی گفتگو نہیں کراچی والوں نے مجھے تھکا ڈالا کل بھی تین بیان کیے آج بھی اثر کے بعد بیان کر کے آ رہا ہوں پٹھان کالونی سے کراچی والوں سے معذرت کے ساتھ ہے مختصر ارض یہ کرنا چاہوں گا کہ کلام الہی کا محافظ کون ہے جب آپ ہی سست ہیں میں آگے کیسے بیداری کا ثبوت دوں گا اور آنے مجید کا محافظ کون ہے ایسا جواب آیا کوئی اختلافی بات تو میں نے نہیں پوچھی اور آنے مجید کا پہرا دینے والا کون ہے اور مجید کا محافظ کون ہے اس کلام کی حفاظت کرنے والا کون ہے اور احباب خیال کیجئے کمرہ بند ہے خزانہ اندر موجود ہے اور دروازے کو تالا لگا ہوا ہے باہر پہاڑے دار بھی موجود ہے اب خزانے میں چوری ہونے کی پانچ صورتیں ممکن ہیں کتنی صورتیں اب یہ نہ کہنا کہ میں آپ کو چوری کی تعلیم دے رہا ہوں الٹا بچاؤ کے طریقے آس کر رہا ہوں چوری ہونے کے کتنے طریقے ممکن ہیں کتنے پانچ نمبر ایک خزانہ اندر موجود ہے تالا لگا ہوا ہے پہرے دار باہر ہے محافظ باہر ہے اب پہلی پہلی چوری ہونے کی صورت لیکن پہلے قرآن مجید کا مقام سن لیجیے فرمایا الشیطان الرجیم middle of نو بچوں نے حفظ کیا ہے نا اسی حوالے سے گفتگو آج کروں گا سورہ کا نام سورت الحجر چودواں پارا اور آیت نمبر نو اللہ کریم فرما دے نہنزل نزک اس نصیحت قرآن کو نازل کرنے والا بھی میں اللہ اور نمبر دونا ہوں لحاف اور اس ذکر قرآن مجید کی حفاظت کرنے والا بھی میں اللہ قرآن مجید نازل کرنے والا بھی اللہ اور اس کلام کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ اور جس کا اللہ کریم محافظ بن جائے اس کے اندر کوئی چوری نہیں کر سکتا نمبر ایک خزانہ اندر موجود ہے باہر محافظ اور چوکی دار بیٹھا ہوا ہے خزانے میں چوری تب ہو سکتی ہے کہ پہرے دار کو نیند آ جائے اب آرام کر رہا ہے نیند کر رہا ہے کو چور دیکھا کہ پہرے دار سو رہا ہے انہوں نے چابیاں لگانا شروع کر دی تالا کھول لیا خزانہ چرایا اور بھاگ گئے پہلی پہلی صورت تو دیے چوری ہونے کی کہ چوکی دار اور پہرے دار کو نیند آ جائے اور پرانے مجید کے پرے دینے والا کون ہے اچھا باپ کون ہے آہ! اور اللہ کریم ایسا پہرے دار ہے کہ رب العالمین پہ نیند نہیں آتی نیند اللہ کے قریب نہیں آ سکتی جب اللہ نیند سے پا گئے تو قرآن کے خزانے میں کوئی بھی چوری نہیں کر سکتا اب دیکھیے سورت کا نام سورت البک رہا یہ میرے سامنے تیسرا بارہ رب العالمین نے منظر بیان فرمایا اللہ إلا هو الحي القيوم آية الكرسيت یہ میرے سامنے آیت نمبر دو سو اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں ہے اللہ ہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے اس کے بغیر کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں اللہ ہی داتا اور اعلیم الغیب ہے اس کے بغیر کوئی داتا عالم الغیب نہیں ہے پہلی پہلی دلیل الہیو ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ تو اللہ بھی صرف اللہ نمبر تو القیوم ہوں خود بخود قائم ہونے والا اللہ اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والا اللہ تو اللہ بھی صرف اللہ نمبر تین لا ہوں سے والا نوم نیند اللہ کے قریب بھی نہیں آ سکتی اون کے قریب بھی نہیں آ سکتی جب اللہ سوتا نہیں ہے تو قرآن کے خزانے میں کوئی بھی چوری کر سکتا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرام کے لشکر کو لے کر خیبر کے مقام سے واپس آ رہے ہیں رات کا وقت وہاں آرام کرنے کا ارادہ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میں یوں کے زونار آج رات کون جاگے گا کون ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ ہمیں صبح کی نماز کے لیے جگا دے صحابہ کراؤں خاموش کون جاگے گا بھائی آج اب سارے تھکے ہوئے ہیں کوئی بھی حامی بھرنے کے لیے تیار نہیں دوسری مرتبہ اعلان فرمایا کون جگائے گا سب خاموش تیسری مرتبہ اعلان فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تانو کھڑے ہو گئے سینے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگے اللہ کے محبوب یہ قربانی میں دوں گا میں تو پہلے بھی قربانیاں دینے کا عادی ہوں اب آپ کو پنجابی نہیں آتی ورنہ پنجابی میں جملہ سناتا مجبوری ہے کیا کروں سب کو نہیں آتی یہ معذرت پہلے بھی میں قربانیاں دیتا رہا ہوں جلتا ہے جن کا خون چراہوں میں رات بھر جلتا ہے جن کا خون چراہوں میں رات بھر ان اندوں سے پوچھ کبھی قیمتیں سر اللہ اللہ یہ جی میں آتا ہے پھون ڈال خود اپنے ہاتھوں سے آج اس کو لہو سے سینچا تھا جس جمن کو اسی میں اپنا گزر نہیں ہے دیوبندیت کے لیے قربانی اشادت تو ہی تھے اور اشاعت والے دیوبندی نہیں جو مشرقوں کے جنازے پڑے وہ ہو گئے دیوبندی جو امام المشرقی ان کے جنازے میں آگے آگے ہوں وہ تو ہو گئے دیو بندی اور اشاع توحید والے یہ جی میں آتا ہے پھونک ڈالوں خود اپنے ہاتھوں سے آ اس کو جو مشرقوں کے جنازے پڑھ کر اپنی تصویریں کھجوائیں جو مشرقوں کے جنازے میں اگلی سب کے اندر نظر آئیں ہیں جو مشرقوں کے لیے تو مغفرت کرتے ہوئے نظر آئیں وہ تو ہو گئے دیو بندی اور اشاعت والے اشاعت والے آیا ہے یہ جی میں آتا ہے پھونک ڈالوں اور کراچی کے فتو سے کچھ نہیں ہوتا حضرات کراچی کے فتو کا سستا ہے بھاؤ کراچی کے فتحوں کا سستا ہے بھاؤ ملتے ہیں کوڑی کے اب تین تین مور خود لگاؤ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 چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گرد نے پیش کی پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں اور جو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کو سناتن محدسین قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ عہو دیوبندیت سے نکالنے کی کوشش کرے گا ہم خود اسے دیوبندیت سے نکالیں پہلے بھی قربانیاں ہم نے دیں قربانی پر بات یاد آئی حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ نوٹھے، حضرت میں قربانی دوں گا میں بھی پہلے قربانیاں دینے کا دیوں آپ فکر نہ کریں کہ ہمیں دو مندی سے کوئی نکال دے ہم ہاں نکالنے والوں کو نکالیں گے گھبراتے کیوں وہ ہمارے میرے تو اس سا محترم بھی ہیں شیخ بھی ہیں اور مجھ پر بڑی شفقت کرتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں ہماری جماعت اشاط و توحید وا سنا کہ مرکزی امیر حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب تحری سیدہ مجد ہو فرمانے لگے ایک مرتبہ مجھے کہ ہمارے پٹھانوں کے اندر ایک بات مشہور ہے کہ جو بزدل سا لڑکا ہوتا ہے نا کمزور سا کچھ نہیں کر سکتا تو وہ کہتا ہے جی اے اے اے اے میں کس کے ساتھ شامل ہو جاؤں جی کہتے ہمارے پٹھانوں میں رواج ہے جی آپ مجھے شامل کریں گے اگر نہیں یوں ہم نہیں کرتے مہربانی مجھے شامل کر لو نا جی فرماتے ہیں جو ہمارے پٹانوں میں بہادر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میرے ساتھ کون کھڑا ہوگا فرماتے تھے اشاعت توحید و سنہ یہ دوسرے افراد میں شامل ہے جو یہ کہا کرتے ہیں ہمارے ساتھ کون کھڑا ہوگا احباب گئے دن کے تنہا تھا میں جمن میں گئے دن کے تنہا تھا میں جمن میں یہاں ہم میرے راستہ اور ہیں جو ہمیں دیوبندیت سے نکالنے کی کوشش کرے گا ہم اسے دیوبندیت سے نکالیں گے ہم دیوبندیت کا ٹھیک دار کسی کو ماننے کے لیے تیار ہو <تصوصف> <تصوصف> <تصوصف> حضرت بلال رضی اللہ ہو تعالا اٹھے میں قربانی دوں گا جی پہلے بھی قربانیاں دینے کا دی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملال ایسا نہ ہو تجھے بھی نیند آج میں جاگوں گا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمے لگا کر سو گئے صحابہ کر ہم بھی آرام کر رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی نو جاگ رہے ہیں اونٹ کی پالان کے ساتھ حضرت بلال نے ٹیک لگا لی اب آسمان کے تاروں کو دیکھ رہا ہے رب اللہ نمین کی قدرتی یاد کر رہا ہے ایسے تارے گنتے گنتے بس اونٹ کی پالان کے ساتھ ٹیک لگانے کی دیر تھی حضرت بلال کو نیند آ گئی آپ پلان کو کیا کہتے ہیں پشتوں میں جی پلان پشتوں میں کیا کہتے ہیں کجاوا بھائی یہ مشکلات ہے مجھے نہیں آتا والے ناراض نہ ہوں پلان کے ساتھ حضرت بلال نے ٹیگ لگائی بس ٹیگ لگانے کی دیر تھی رب العالمین نے حضرت بلال کو بھی سلا دیا اب کیا ہو رات گزرتی گئی گزرتی گئی ہتا تالا تیشم سو سورج نکل آیا جب سورج کی کرنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک پر پڑی گرمی محسوس ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اللہ اکبر یہ تو نماز ہم سے چلی گئی نماز قضا ہو گئی جلدی جلدی اٹھے اٹھو اٹھو میرے صحابہ جلدی کرو نماز گئی نماز گئی السلام صحابہ گرام بھی بے چین ہو کے اٹھے حضرت بلال کدھر ہے اس نے تو یہ ذمہ داری لکھی کہ میں جگاؤں گا اور خود نہیں کھا گیا بلال پتہ کرو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں بلال کو تم نے کچھ نہیں کہنا صبر تو کرو حوصلہ تو کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تشریف لے گئے صحابہ کے رام بھی ساسل دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت بلال بھی اون کی پنان کے ساتھ ٹیگ لگا کے نیند کر رہا ہے جگانے والا رابری کے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سے باؤں کی جی ٹھوکر لگائی حضرت بلال جاگے الحمد للہ ہل باد النشور وہاں بلال تو پر رہے ہو تم نے تو ذمہ داری لی تھی صبح کی نماز کے لیے میں جگاؤں گا ساری رات میں جاگتا رہوں گا یہ قربانی میں نے بلال یہ کیا دن نکل آیا بلال معافر پہ گیا بلال بلال تیرے ساتھ کیا بنا معیا بلال بلال کیا بنا تیرے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نرد کرتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس رب العالمین نے آپ کو سلا دیا اسی رب کائنات نے مجھے بھی سلا دیا جس طرح آپ کی روح اللہ نے نکالنی ایسے میری روحی رب اللہ زمین نکال دی آپ کو بھی سنانے والا اللہ مجھے بھی سنانے والا اللہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں کو کچھ نہ کہو ہونا آخر ہے سوشا وہ ہے سوشا او کا مہا کالن صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روح اللہ کریم کے قبضے میں ہیں جس بدل چاہے نکال لے جس وقت چاہے بھیج دے میرے ساتھیوں بلال کو کچھ نہ کہو ہمیں بھی سنانے والا رب ال حضرت بلال کو بھی سنانے والا مانے کے کائنات ہے یہاں سے چلو چلو شیدان وادی اس صحاب صحابہ نام کو ساتھ لے کر چلے اگلی وادی میں پہنچے وضو کرنے کے بعد سنت ادا کی گئی اذام دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی مسئلہ سمجھ آ گیا اے میرے امتیوں اگر تمہاری نماز بھی قضا ہو جائے ایسے نماز ادا کرنی ہے ہمارے سونے سے دین نہیں بنتا کے لال کو نیند آ گئی رب العالمی نے ہمارے لیے دین بنا دیا لیکن اب خیال اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو رہے تھے سونے والے اللہ کے محبوب کو پتا ہوتا کہ نماز قضا ہو رہی ہے تو اللہ کے محبوب جان جاتے سورج طلوع ہو رہا ہے نماز قضا ہو رہی پر آمنا کے کو پتا نہیں ہے حالانکہ دنیا کے اندر موجود ہے سو رہے ہیں ابھی کا نہیں لیکن سونے والے اللہ کے محبوب کو پتہ نہیں چلا کراچی کے مردوں کو پتا ناراض ہوتے ہوئی شا تو شہید باروں سو رہے امام صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے والے اندر کے محبوب کو پتہ نہیں چلا اور العالمین کی شان کیا ہے اللہ بلا اللہ اللہ لا فل سنا ولا ملان اللہ کریم قرآن پاک کا محافظ ہے اور ایسا محافظ ہے کہ اللہ کریم پر نیند نہیں آتی کراچی والوں جب اللہ نیز سے پاک ہے تو قرآن کے خزانے میں کوئی بھی چوری نہیں کر سکتا اچھے ہے اور ہے رب العالمین کے بغیر کوئی نیز سے پاک ہے اور جس پر نیند آ جائے اسے اپنے بارے میں بھی پتہ نہیں ہوتا رات بھی میں نے اشارہ کیا تھا آج دوبارہ حوالہ لرن کر رہا ہوں مالے کائنات نے منظر بیان فرمایا کزا ہوں سال ہوں بر فرماتے یہ میرا کمال ہے کہ میں اللہ کریم نے سات ولیوں کو جگایا تین سو نو سال کے بعد اللہ کریم نے ان کے سوالوں جواب کا منظر قرآن مجید میں بیان فرمایا کال کا بلب ایک ان میں سے ولی بول و رہا سردار تھا کہنے لگا اے میرے ساتھیوں یہ تو بتاؤ تمہیں ہار میں کتنی دیر ہو جگی ہے دیر کیا پوچھتے ہو بھائی او جی کالو نبس نہ ایک دن ہمیں گزرا ہوگا بس اوہو نہ آؤ بمانا بالنا ایک دن بھی پورا نہیں بنتا بلکہ چند گھنٹے گزرے ہوں گے جب اللہ کریم نے تھا نہ دس بجے کا وقت تھا کریم نے جگایا کا وقت گا رہا تھا کہنے لگے پورا دن بھی نہیں بنتا چند گھنٹے گزرے ہیں رگ گنا نمین آپ کا کیا خیال ہے جن ولیوں کی اللہ شان بیان کرے وہ جھوٹ بول سکتے اب آپ خیال اللہ فرماتے مجھ سے پوچھو پروردیگار کتنا سوئے رہے یہ میرے سامنے پدھواں پارا سورت کا نام سورت ال کہاں اور ہم فرماتے ہیں آج نمبر پچیس کے اندر سو ثلاثہ میں سینا داد سوار آیت نمبر پچیس سورہ دلکا پندرہ بارہ اگر شمسی شمار کرو تو تین سو سال بنتے ہیں کمری شمار کرو تو تین سو نو سال بنتے ہیں تین سو نو سال تک گار میں سوئے رہے موسم بھی تبدیل ہوتے رہے خزاں بھی آئی بہار بھی آئی گرمی بھی گزری سردی بھی گزری تین سو نو سالوں میں کتنی بارشیں ہوئی ہوں گی کتنے طوفان آئے ہوں گے پھل پلتے رہے موسم تبدیل ہوتے رہے لیکن سونے والے ولیوں کو اپنے وجود کے حال کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے رب پرانین نے مسئلہ سمجھایا جب سونے والے کو اپنے وجود کے حال کا پتہ نہیں ہے سارے جہان کے حال کا کیسے پتہ چل سکتا ہے اب کراچی والوں قرآن کی تائی تو کر دے جاؤ جب سونے والے کو اپنے حال کا پتہ نہیں ہے تو جو دنیا سے رخصت ہو گیا اس کو سارے جہان کی خبر کیسے ہو گئی ہے یہ سمجھ نہیں آتی قرآن بیان کرو لوگ ناراض ہوتے کہے تمہیں دیوبندیوں سے نکال دیں گے نکال کر تو دیکھو بشرکوں کے جنازے پڑھنے والوں نکال کر تو دیکھو لا تا سن تم منانو اب آپ خیال خزانے میں چوری تب ہو سکتی ہے کہ چوکی دار کو نیند آ جائے اللہ پر نیند آتی ہے کس کر گئے ہو اللہ پر نیند نہیں آتی اللہ نیند سے پاک تو قرآن پاک کے خزانے میں کوئی بھی چوری نہیں کر سکتا قرآن محفوظ ہے قرآن مجید مح... ان نہو نز ان میں انافزوں <نَحْفِذُون> نمبر دو کمرے کے اندر خزانہ موجود ہے اس سے قرآن کی مناسبت سے کیمراس کر رہا ہوں خزانہ موجود ہے کمرے کے اندر چوری تب ہو سکتی ہے چوکی دار اور پارے دار لالچ میں آ جائیں چور آ گئے اندر خزانہ پڑا ہے یار کیا کوئی صورت ہے دوسرے کو بہت شو ففٹی کر لیں گے آدھا تمہارا آدھا میرا اور مال مالکوں کے سامنے میں بہانہ بنا لوں گا بادشاہ خزانہ اٹھاؤ چوری کرو آدھا حصہ میرا ہو, آدھا تمہارا ہو گیا ففٹی ففٹی ہو جائے گا مالکوں کے سامنے بہانہ بنا بہانہ بنانے میں تو پاکستانی بڑے تیز ہیں اب ہمارے ڈیرہ اسمیل خان میں ایک دودھ بیچنے والے نے اپنا برتن میں دودھ ڈالا اگر پڑوسی ہے ہمارا شام کا وقت تھا بڑا برتن اس میں دودھ لے کر آیا سارے محلے والے کٹھے تھے محلے والوں نے دیکھا تو برتن میں ایک چھوٹی سی مچھلی تیر گئی دودھ کے اندر محلے والوں نے کہا ملک صاحب یہ کہ دودھ کے اندر مچھلی کا بچہ تیر رہا ہے کمال ہو گئے بادشہ ہو گئی بھائی دودھ کے اندر مچھلی کا بچہ اس نے کہا تمہیں کیا پتا تم شہری لوگ ہو ہم دیہات کے رہنے والے ہمیں بڑا تجربہ تمہیں کیا پتا اصل میری بھینس نے نہر کا پانی پیا تھا اس لیے دودھ میں سے مچھلی کا بچہ نکل آیا انہوں نے کہا ہمیں بے وقوف نہ بناؤ ہاں ہمیں بے اتنے بے وقوف ہم نہیں ہیں جتنا تو سمجھ رہا ہے اس نے نہر کا پانی منہ کے ساتھ پیا تھا ٹھنڈا میں سے مچھلی کا بچہ کیسے نکل آیا بہانے دیکھو پاکستانیوں کی پارے دار کہنے لگا خزانہ آدا کر لیں گے تم اٹھاؤ میں مالکوں کے سامنے بہانہ بنا لوں گا اب حضرت عمر رضی اللہ ہو تو کی بات بھی سن دے جاؤ یا حضرت عمر رضی اللہ ہوتا نانو راستے میں جا رہے جنگل کا علاقہ ہے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اب حضرت عمر حیران کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں رہی چروا نظر آیا بکریاں چرا رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ ہوتا نو قریب پہنچ گئے فرمانے لگے ایک بکری کا دودھ نکال اور مہربانی کر کے میرے حوالے کر دے میں پی کر اپنی بھوکھ چلواہ کرنے لگا نہیں نہیں مجھے مالکوں کی طرف سے اجازت نہیں ہے ایک بکری کا دودھ نکال کر کے حوالے نہیں کر سکتا حضرت عمر رضی اللہ کو پہچانتا بھی نہیں ہے جانتا بھی نہیں ہے فاروق رضی اللہ ہوتا لنو نے امتحان کیا فرمانے لگے یہ درم لے لے پیسے لے لے اور ایک بکری میرے اوپر بیچ دے بکری میرے لیے حلال ہو جائے گی میں بکری کو لے کر سانس چل پڑتا ہوں بھی مجھے بھوک لگے گی میں دودھ نکال کر استعمال کرنا شروع کر دوں گا اے چرواہے پیسے تیرے ہو گئے بکری میری ہو گئی اور مالک کے سامنے بہانہ بنا لینا کہ بھیڑیا کھا گیا ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جنگل میں کوئی پاکستانی ہوتا تو کہتا بس ملا جی مستکلندر ہر دو ایک بہنو میں کئی بہانے بنا لوں گا جی پیسے لے لو بکری مجھے دے دو مالک کے سامنے بہانہ بنا لینا کہ بھیڑیا کھا گیا حضرت عمر رضی اللہ ہوتا نو کو وی نے جواب دیا یا اللہ مجھے بتا پیسے میرے ہو گئے بکری تیری ہو گئی اور میں مالے کے سامنے بہانہ بنا لوں پر یہ تو مجھے سمجھا اللہ کہاں جائے گا اگر دنیا کے مالے کے سامنے بہانہ بنا لوں اس مالے کو جواب کون دے گا جس کا اعلان ہے مالے کے یوم دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اس چرواہے کا جواب اپنے ساتھیوں کو سنایا کرتے تھے فرماتے تھے ایمان ہو تو چرواہے والا ہونا چاہیے یقین ہو تو چرواہے والا ہونا چاہیے کہ میں نے امتحان کے طور پر لالچ بھی دینا چاہا مجھے کہتا تھا اللہ کہاں جائے گا اللہ دیکھ رہا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا اللہ اللہ اب آپ ارض یہ کرنا چاہتا تھا اگر چوکی دار اور پہنے دار لالچ میں آ جائے تو خزانے میں چوری ہو سکتی ہے اور قرآن مجید کا محافظ کون ہے آپس سے اللہ کا نام کون ہے اور اللہ کریم ایسا محافظ ہے جسے لالچ بھی کوئی نہیں اللہ کو لالچ ہے اللہ کریم کی شان کیا ہے اللہ سمد لدم یو لو فون امیر شریعت سید اطاء اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علی ملتان جیل کے اندر قید تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے پر ماتے تلاوت کرتے کرتے جب میں اس مقام پر پہنچا اللہ حسمد میں نے ترجمہ پڑھا شاہ عبد رحمت اللہ تعالیٰ نے کا پرانا ترجمہ پرانی اردو والا لکھا ہوا میرا ہے فرماتے مجھے تو لفظی سمجھ نہیں آیا یہ کیا لفظ ہے فرماتے میں نے قرآن مجید اٹھایا اور میرے ساتھ ملتان جیل کے اندر ہندوؤں کا ایک پنڈت بھی قید تھا میں پنڈت کے پاس چلا گیا پنڈت جی مجھے تو لفظ بھی سمجھ نہیں آیا مانا کیسے سمجھ آئے گا مہربانی کر کے مجھے لفظ بھی بتاؤ مانا بھی سمجھاؤ ہاں جی کیا مانا پوچھنا چاہتے ہو امیر شریعت فرماتے میں نے تلاوت کی اللہ حسمت اللہ ناگھار ہے فرماتے پنڈت نے کھ شرما جھومنے لگی واہ شاہ کا در کمال تو نے کر دیا میں نے کہا پندت جی مجھے بھی سمجھاؤ وہ پندت کہنے لگا امیر شریعت یہ ہماری ہندی زبان کا لفظ ہے اور ہم ہندی زبان کے اندر نرا دھار اباہ سمد اللہ نرا دار ہے ہم نرا دھار ہندی میں اسے کہتے ہیں سارے اس کے محتاج وہ کسی کا محتاج نہ ہو ہم سارے کس کے محتاج ہیں <تصفح> اونچا اونچا کس کے محتاج ہیں <تصفح> اللہ اللہ اور رب اللہ نمین کسی کا بھی محتاج اب اردو میں جملہ سناتا ہوں ہمارے سند المحدسین رئیس المفسین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی لئی مانا کیا کرتے تھے اللہ حسمد اللہ اللہ اب آپ ذہن حاضر رکھنا ہر کوئی حضرت صحب والی بات عرض کرنے لگا ہوں ہر کوئی ہر وقت ہر کام میں اس کا متا ہر کوئی ہر وقت ہر کام میں اس کا محتاج ہو اور وہ کسی کا کسی وقت میں کسی کام میں محتاج نہ ہو وہ کون ہے اللہ و اللہ اور رب العالمین کے قرآن کا انداز سورت کا نام سورت خاتر بائیسواں بارہ فرمایا او آیت نمبر پندرہ سورت کے ساتھ بائیسواں کیا والے لوگوں تم تمام کے تمام اور اب پرانین کے دروازے کے محتاج اور میں اللہ کریم کسی کا بھی محتاج نہیں ہوں اللہ بے پرواہ ہے اور ہم سارے اللہ کریم کے محتاج ہیں اللہ ہو اللہ خزانے میں چوری تب ہو سکتی ہے کہ چوکی دار لالچ میں آ اور لال ایٹم کرتا ہے اسے محتاجی ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے اللہ ہر قسم کی محتاجی سے پاک ہے ہر محتاجی سے پاک صرف کون ہے ہم محتاج ہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اب آپ جاگ رہے ہو کراچی کا موسم تو سرد نہیں ہے آپ ٹھنڈے ٹھنڈے ہیں حضرت گریہ علیہ سناتا ہوں کا انداز اشارہ کرنے لگا ہوں سورج کا نام سورج ہم محتاج ہے اللہ کسی کا موتاج نہیں ہے اب آپ جاگ رہے ہو کراچی کا موسم تو سرد نہیں ہے آپ ٹھنڈے ٹھنڈے ہیں حضرت ذکر علیہ سناتا ہوں کا انداز اشارہ کرنے لگاؤں سورت کا نام سورت مریم اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں یہ میرے سامنے سولہ پارا کھلا ہوا ہے یہی تو سرمایہ ہے و اشا تو دعا سننا گا رب ال کی لڑے کتاب آ کا نمبر چار کالا رب انی. مہن العظم منی مسان کمبے شکی میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں پروردگار میری طاقتیں ختم ہو گئی ہیں لیکن تیری طاقت ختم نہیں ہوئی اللہ میں اسباب کا ہوں لیکن تو, تو اسباب کا موتاج نہیں ہے پر وادگار میرا بھی وہ وارش پیدا کر اللہ اللہ یار سونی یار سو من آل رب کوزی میرے علم کا وارث بنے حضرت یعقوب علیہ اسلام کے خاندان والے علم کا وارث بنے میرا مسئلہ دین والا آگے پہنچائے حضرت کریا علیہ اسلام نے اپنے مسئلے کے وارث کی ضرورت محسوس کی لیکن اللہ کریم کسی ضرورت کا محتاج بے نیاز نمبر تین خزانے میں چوری تپ ہو سکتی ہے پہرے دار کو نیند آ جائے اللہ نیند سے جو مانتے ہیں جو وہ بولیں جو مانتے ہیں جو مانتے ہیں وہ بولیں اللہ نیب سے اونچا اللہ نیند سے تو قرآن کے خزانے میں چوری ہو سکتی ہے نمبر دو چوری تب ہو سکتی ہے خزانے کے اندر کہ چوکی دار لالچ کے اندر آ جائے اور اللہ کریم ہر قسم کے لالچ سے پا گئے لالچ تو اللہ کے قریب ہی نہیں آ سکتا وہ تو اوروں کو دینے والا ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ اللہ ان نو نسل ذکر ماں ان لہو لہا سے نمبر تین خزانے میں چوری تب ہو سکتی ہے کہ پہرے کو اپنی ڈیوٹی بھول جائے اوہ اوہ مہربانی کی معذرت میں نے تو ڈیوٹی پر پہنچنا تھا مجھے تو خیال ہی نہیں رہا میں تو چوک پر گپ شپ کے لیے بیٹھ گیا پٹھانوں کی چوکیں بھی مشہور ہیں نا گپیں شروع کرتے ہیں تو وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی گپیں میں نے آج اپنے مخدوم مکرم مورانا خالص صاحب سے پوچھا کراچی کے پٹھان کام نہیں کرتے کراچی کام تو کرتے میں تو جس طرف جاتا ہوں پٹھانوں کے علاقے میں سارے بیٹھ کر گپیں مار رہے ہیں حیران ہوتا ہوں بنارس میں دیکھا آج پٹھان کرونی میں دیکھا گپے مار رہے ہیں اوہو میں نے تو ڈیوٹی پر پہنچنا تھا مجھے تو یاد ہی نہیں رہا اوہو اگر چوکی دار اور پہرے دار اپنی ڈیوٹی بھول جائیں تب خزانے میں چوری ہو سکتی ہے اور رب العالمین کی شان کیا ہے لا ذل و ربی ونائن اللہ بھولنے سے پاک ہے اللہ بھولنے سے اللہ بھولنے سے پاک ہے اور جب رب العالمین بھولنے سے پاک ہے قرآن کے خزانے میں چوری بھی کوئی نہیں کر سکتا سورت کا نام سورت تاہا رب العالمین کی لار کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام علان فرما رہے ہیں یہ میرے سامنے سورت تہا کھلی ہوئی ہے سولہ پارہ حضرت موسل علیہ اسلام کا انداز آیا نمبر باون میرے سامنے لا ya zillu rabbi wa laa insa پا گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ایک صحابی کھڑا ہو گیا زلی اس کے ہاتھ بڑے بڑے تھے لمبے ہاتھوں والا صحابی کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کی وجہ سے اسے ذلیہ دین فرمایا کرتے تھے ہاتھوں والا صاحبی کھڑے ہو کے کرتا ہے محبوب دو نسیتا یا تو نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں کیا کہہ رہے ہو جی یا تو نماز کم ہو گئی ہے ام نسیتا یا آپ بھول گئے نہیں نہیں کلوزالے کلم یا گن نہ تو میں بھولا ہوں نہ نماز کا مہنے نہیں جی یا تو آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے کیوں آپ نے چار رکعت نماز پڑھانی تھی اور دو رکعت کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا اب یا تو نماز کم ہو گئی ہے میں اپنے علاقے میں جا کر بیان کروں گا آئندہ دو رکعت نماز ادا کرنا اور یا آپ بھول گئے ہیں آمنا کلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں میں نے چار رکعت نماز پڑھائی ہے نہیں جی اور دیہاتیوں کی سی توبہ توبہ توبہ تو اور پھر جس دیہاتی کو مولوی کے ہاتھ لگ جائیں جس دیہاتی کو مولوی کے ہاتھ لگ جائیں نا توبہ توبہ تو با اب آپ کو سناتا رہتا ہوں ہمارے رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی وہاں بچروی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں وقت کے اول سو نے فتویٰ دیا کہ جس پر مولوی حسین علی کا سایہ پڑ گیا اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی جان چھوڑ گئی اب لوگ بچے تھے ہمارے اوپر سایہ نہ پڑے اور حضرت سے بھی بڑے مذاکی بندے تھے دیکھتے ہیں میں محالب کھڑا ہے اور اس کو میرا پتا نہیں ہے قریب جا کر کھڑے ہو گئے جی, میں مولے حسین علی ہوں جی بی, بی چھوڑیو ملک صاحب میں مول حسین علی ہوں ماں بچنا کا ایک بہت بڑا ملک تھا سردار اس کا بیل مر رہا تھا بیمار تھا تین دن ہو گئے اس کو اپنا مولوی سہ بیا ہوا ہے شو, شو. شو. مولوی کو پیسے ملتے رہے دم درود کے بڑے ماہر بن جاتے ہیں طویز لکھنے وہ بڑے ماہر یہ کالے مرغ کی لہو سے طویل لکھا جا رہا ہے یہ کالے بکرے کی لہو سے طویل لکھا جا رہا ہے اور یوں کر دو یوں کر دو فلاں فلاں مولوی صاحب شو شو شو تین دن ہو گئے بیل بیچارہ بیمار ہے تڑپ رہا ہے اللہ کی قدرت حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ گزرے ملک صاحب نے دیکھا کہ مولوی حسین علی گزر رہا ہے اور ہے بھی ہمارے مولوی صاحب نے فتوا دیا ہوا ہے کہ جس پر مولوی حسین علی کا سایہ پڑ گیا اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی ادھر بیل بھی مر رہا ہے اس نے ڈرتے ڈرتے کہا جی جی مولوی جی مولوی جی اور پیچھے بھی ہٹا بھائی سایہ نہ پڑ جا جی مہربانی تو کرو کیا بات ہے جی جی میرا بیل مر رہا ہے کچھ آپ بھی تو دم کر دیں حضرت صاحب قریب ہے وہ ہٹ گیا سائے نہ پڑ جائے حضرت صاحب نے بسم اللہ پڑھی اللہ کا نام لیا قرآن کی عائد پڑی دم کیا تو بیل کھڑا ہو گیا اللہ کریم شفا دینے والا انسان کے ہاتھ میں کیا ہے ملک صاحب حیران ہو گیا اس نے اپنے مولوی کو کہا مولوی صاحب نہتوا دیا ہوا ہے کہ جس پر مولوی حسین علی کا سایہ پڑ گیا اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی یہ بھابی ہے فلا ہے فلا ہے اب تین دن ہو گئے ہیں تو بھی دم کر رہا ہے لیکن بیل کو آرام نہیں آ رہا تھا یہ بھاپی مولوی حسین علی اس نے عیت پر دم کیا بیل کھڑا ہو گیا یہ کیا چکر ہے مولویوں کی سید توبہ توبہ مولوی کہنے لگا ملک صاحب حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مولوی حسین علی نے دم کیا اور بیل کھڑا ہو گیا تین دن تک میں نے بھی نہیں مرنے دیا تین دن تک میں نے بھی مرنے نہیں مسئلہ نہیں ماننا اور پھر جس دیہاتی کو ہاتھ لگ جائیں مولوی کے توبہ توبہ توبہ توبا, توبا, توبا, توبا. بڑے پختہ کھڑا ہو گیا دیہاتی بندہ اللہ کے محبوبہ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے آپ نے فرمایا نہیں نہیں ہے، وہ کہنے کا نہیں دو میں سے ایک بات تو ضرور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نما ان دونوں کی طرف دیکھا فرمانے لگے اساتذہ کا سو لیا میرے دو وزیروں یہ بتاؤ یہ لمبے ہاتھوں والا صحابی سچ کہہ رہا ہے میں نے دو رکعت پڑھائی ہے کہ نہیں فہا ओ oh. <سلام> راہل البخاری پہلے حضرت صدیق اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ ذرا ڈرے ڈرے بیٹھے تھے ہم کیسے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اگر نبی بولیں گے رب العالمین بتا دے گا دونوں چپ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا یہ لمبے ہاتھوں والا صحابی سج کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے دور بڑھائی ہیں جی اللہ کے محبوب دور کا نے پڑھائی آپ نے چار رکعت نماز پڑھانی تھی آپ صلی اللہ علیہ نے تصدیق لے لی عرض کرتے ہیں میرے مالک میں تو بھول گیا ہوں اب کیا کروں صاحب کر لو درمیان میں جو باتیں ہوتی رہی میں اللہ نماز والے کھاتے میں درج کر دوں گا معمولمیا صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے لیکن ہمارے لیے دین بن گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان شرون ایزا نسی تو فضل کی رونی او کما صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو اللہ اللہ جو بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا جو عالم الغیب وہ بھولا نہیں کرتا بھولنے سے پاک صرف کون ہے جب اللہ کریم بھولنے سے پاک ہے قرآن کا محافظ بھی اللہ قرآن کے خزانے میں کوئی بھی چوری نہیں کر سکتا نمبر ایک چوکیدار کو نیند آ جائے تب خزانے میں چوری ہو سکتی ہے اللہ نیند سے پاک نمبر دو چوکی دار لالچ میں آ جائے تب چوری ہو سکتی ہے خزانے کے اندر اور تب ہوتا ہے کہ محتاجیوں اللہ ہر قسم کی محتاجی سے پاک ہے نمبر 3 خزانے میں تب چوری ہو سکتی ہے کہ پارے اور چوکیدار دار کو ڈیوٹی بھول جائے اللہ کریم بھولنے سے بھی پاک ہے اور نمبر چار خزانے میں چوری تب ہو سکتی ہے کہ چوکی دار اور پارے دار پر چوروں کا زور چل جائے باندھ لیا خبر دا. حرکت نہیں کرنی اگر تم نے حرکت کی دس مار ڈالیں گے تو چپ کر کے بڑا ہوا ہے بے چورا ڈر کر اگر پارے دار اور چوکی دار پر زور چل جائے تب خزانے میں چوری ہو سکتی ہے ذکر اناف قرآن پاؤ کا محافظ یہ تو بچے تھے نا مجھے وہ منظر یاد آ گیا ہاں ہاں بڑی سعادت مندی ہے ان کے لیے پنجاب کے اندر ایک جگہ ہے راول کے قریب وہ کینٹ حضرت میں نے وہ کینٹ میں سٹیج پر بیان کرنے کے لیے جب میں پہنچا منتظمین کہنے لگے مولانا ایک بچہ تلاوت کرنا چاہتا ہے آپ سے پہلے تلاوت کرے گا کرے جی بسم اللہ کراچی والو بچے کو سٹیج پر لایا گیا پکڑ کر سٹیج پر کھڑا کیا گیا وہ منظر میرے سامنے گھوم رہا ہے آج سے چند ماہ قبل بچے نے قرآن مجید کا ایک رکوع پڑھا اور میں نے پوچھا کہ بچے کی بچہ قرآن کا حافظ میں نے اس کے والد صاحب سے پوچھا باقی ہم بھی سن رہے تھے اتنا چھوٹا سا بچہ اب اس بیچارے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ سپیکر کیا ہے اور کیسے میں نے پڑھنا ہے سپیکر سیٹ کیا گیا بچے نے قرآن پاک کی تلاوت کی والد نے کہا بچہ قرآن کا حافظ ہے اور حافظ ہے قرآن بچے کی عمر ساڑھے پانچ سال بچے کی عمر میں حیران رہیے ساڑھے پانچ سال ایسے حافظ بن گیا لوگ حیران دیکھنے والے اس کے والد صاحب نے کہا مولانا عبد الرحو صاحب ان کا نام ہے ہماری اشات و تحید و سننا کے بڑے پرجوش مجاہد ساتھی ہیں فرمانے لگے مولانا اس کی والدہ قرآن کی حافظہ ہے سارے تین سال کا تھا کہ والدہ نے اس کو دنیا کی باتیں یاد نہیں کرائیں قرآن مجید کی عدیں یاد کرانا شروع کر دیں سارے تین سال سے والدہ نے حفظ کرانا شروع کیا سارے پانچ سال عمر ہوئی تو اللہ نے تیس پارے اس کے سینے میں محفوظ کر دیے قرآن باقی حفاظت کا ایک انداز ہے یہ رب العالمین کا ان چوتھی سورت کرنے ہوں تب چوری ہو سکتی ہے خزانے کے اندر کہ چوکی دار پر زور چل جائے اور اللہ کریم اتنی طاقتوں کا مالک ہے اللہ کے سامنے زور بھی کسی کا نہیں چلتا مالک ہے کائنات کی نارے کتاب کل مار کر ملک تو تل ملک منتشاؤ متن سے ملک نیمنت و تو اس منتشا م تو سم منتشاؤ کر پورلی شین کدی تو شاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں رب العالمین کے سامنے کسی کا بھی زور نہیں چلتا اللہ نہ دینا چاہے تو عبداللہ شاہ غازی لے کر دے سکتا ہے چپ کر گئے ہو کچھ تھوڑا سا لے کر دے دے اللہ کے سامنے کسی کا بھی زور نہیں چلتا دل دماغ اور حاضر رکھیے گا تمام بادشاہی اور اختیارات کا مالک صرف گاؤں ہے یہی ہمارا قصور ہے اس لیے ہمیں دیوبندی سے نکالنے کے پروگرام بنا رہے ہو کہ لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں جو لوگ اخبارات میں یہ بیان دیں کہ دیوبند کی بنیاد انگریزوں نے رکھی تھی جو مشرقین یہ بیان دیں اخبارات کے اندر کہ دیوبند کی بنیاد انگریزوں نے رکھی تھی اور انگریزوں کے مقاصد کی تکمیل کے لیے دیوبند کی بنیاد رکھی گئی جو مشرقین بیان یہ دیں ان کے جنازے کی صف عمل میں تم اور دیوبندی سے خارج ہم انصاف جو نہیں رہا ہم آبی ہی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام لاڈی والو ہم اور ابھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچا نہیں ہوتا چرچے والی باتیں گئی اب پرچا ہم اللہ کی توحید بیان کریں ہم تے بندی نہیں اور تم مشرقین کے جنازے ہیں کے کریے جی گزارا جو کرنا ہوا اشاعت توحید والوں کو گزارا کرنا کسی سے نہیں آتا ہم چاہتے ساری دنیا ناراض ہو کوئی پرواہ نہیں اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے اور ہم اس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہونے والی کلام مقدس کے واضح سے اس کلام مقدس کا اعلان یہ ہے فرمایا نیل مشر جینا ماں کا نیل بیل زینا منوس تل فرو لین ملو کانولی پوروا لمبا دے بات بین ام نام سورتہ یارمہ پارہ آیت نمبر ایک سو تیرہ میرے سامنے میرے محبوب کو اجازت نہیں ہے مومنوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ مشرقی کے لیے بش کی دعا مانگے نبی کو اجازت کراچی <تصفح> کے دیوبندیوں کو ہے نہیں ان کو ہے ہم آبھی کرتے تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں ایمانداروں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ جس کی مہت شرک برائے اس کے لیے بشش کی دعا مانگی اللہ قریبی رشتہ دار ہو پھر قریبی رشتے دار ہو پھر پھر بھی اجازت اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجازت نہیں قریبی رشتہ دار کے لیے کہ شرک پر جس کی موت ہے بخشش کی دعا مانگی کراچی والوں کو تو ہے نا کراچی والوں کو تو ہوگی ملوکان اشاط والے نا تو نوٹ بھی نہیں مانگنے ووٹ بھی نہیں مانگنے ہمیں نہ نوٹوں کا لالچ نہ ووٹوں کا لالچ ہم کیوں مشرقی کی ان کے جنازوں کے اندر آگے مشرق پڑا ہو اور سب اول کے اندر کھڑے ہو کر بڑے فخر سے ہم جنازے پڑھتے پھر نہ ہمیں نوٹ چاہیے نہ چاہیے چاہیے ہوں گے جن کو چاہیے ہوں گے ہمیں میں چاہیے اللہ مشرق رب العالمین کا باغی ہے اور جو رب العالمین کا با ہے اللہ کے اختیارات مخلوق میں مان رہا ہے اللہ کے اختیارات مردوں میں مان رہا ہے اللہ کے اختیارات عبد اللہ شاہازی میں مان رہا ہے ان کے اختیارات سباسندر میں مان رہا ہے رب العالمین کے اختیارات منگو بابے میں مان رہا ہے ایسے بندے کی جب اس عقیدے پر موت آ جائے تو اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کی بھی اجازت کوئی نہیں جنازہ پڑھنا تو دور کی بات کراچی والے بڑے فخر سے آئے اچھا جی قربان جاؤں ان کے سوئم میں بھی شریک ہوئے ہیں ہمتن داغ داغ شدھ بمبا کجا کجا نے ہم ہاں ہمتن داغ داغ شدھ سوئم کے اندر اور الزام ہم پر میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکلنایا دیوبند کی بنیاد مشرقین کے جنازے پہننے کے لیے نہیں رکھی گئی تھی دیوبند کے مدرسہ کی بنیاد مشرقین کے سوئم میں شرکت کرنے کے لیے نہیں رکھی گئی تھی دار العلوم دیوبند کی بنیاد تو توحید کے بیان کے لیے رکھی گئی تھی سنت کے بیان کے لیے رکھی گئی تھی جہاد کا اعلان کرنے کے لیے رکھی گئی تھی امر بالمعروف معروف نہیں ان منکر کے لیے رکھی گئی تھی اور الحمدللہ للہ توحید و اکاب لمائے دیبن کے اسی مشن پر کار بند ہے جتنے تک ہماری جان باقی ہے ہم اکابرین و لمائے دیوبند والا مشن نہیں چھوڑیں گے اور اکابرین و لمائے دیوان کا مشن اللہ کریم کا قرآن بیان کرنا میرے اکابرین نے ساری قربانیاں برداشت کی ہے لیکن قرآن کا دمن نہیں چھوڑا اور انشاءاللہ ہمیں نہ نوڑ چاہیے نہ ووٹ چاہیے سب قربانیاں دینا منظور ہے لیکن قرآن چھوڑنا گوارا نمبر چار تب چوری ہو سکتی ہے خزانے کے اندر کہ چور اس چوکی دار کے اوپر کا بو پا لیں اور اللہ کے سامنے کسی کا زور چلتا نہیں ہے رب العالمین کے قرآن کا حوالہ اشارہ کرنے لگا آپ علمائی کے نام سے سنتے رہتے ہیں میں تو ایمان کی تازگی کے لیے حوالے عرض کر رہا ہوں سورت کا نام سورت حود میرے سامنے بارہ بارا اللہ کری فربت حکانبن وادہ کل حق منتح کا ملہوں کے مین مشرقین کے جنازے پڑھ کر دیوبندیت بچانے والوں مشرقین کے سوئم میں شرکت کر کے دیوبندیت بچانے والوں سنو سورت حود میرے سامنے بارہ بارہ رب العال نمین کی لار کتاب آیت نمبر پینتالیس حضرت نول سلاد و اسلام نے اپنے رب کو پکارا کے سامنے دامن پھیلایا رب العالمین کے دربار میں دعا کی اے میرے پر گھر میرا بیٹا ڈوب رہا ہے اور ہے بھی میری حل میں سے اللہ مہربانی فرما تیرا وعدہ تو سچا ہے کہ میں تیری حل کو بچاؤں گا انتہا کم اللہ اللہ کریم مہربانی فرما سب بادشاہوں سے بڑا بادشاہ تو ہے رب العالمین کی طرف سے جناب آیا کالا نو ان لائسا ان سال ہے فلا تو سالماں لائسل کا انت گون مرل جاہلی آپ بھی بڑے ساتھ آئے ہمیں کہتے مولانا سوچ سمجھ کر بولو بڑے بڑے مفتی شریف تھے رہی ساتھ ہیں نا بڑے بڑے مفتی شریک تھے ہاں اگلی صف کے اندر سفے اول میں سوچ سمجھ کر بولنا ذمہ داری سے ذمہ دار سٹیج پر سوچ سمجھ کر بات کر رہا ہوں رب العالمین کی طرف سے جواب آیا میرے پیم آپ کے کاغذوں میں تو یہ آپ کی حل میں سے ہے لیکن میں رب العالمین کے دفتر میں آپ کی حل میں سے بیٹا نہیں ہے پروردیگار کیوں ان آپ والے گروسان جو آپ والے اس نے نہیں ہیں آپ والا مشن اس نے نہیں اپنایا آپ والا کردار نہیں اپنایا آپ والا پروگرام نہیں اپنایا والا نہیں اپنایا, والا نہیں اپنایا کا اور بیٹے کا اور کا عمل اور بیٹے کا مل اور کا کردار اور بیٹے کا کردار میرے پیغمبر جس کے بارے میں آپ کو تحقیق نہیں ہے آپ کیوں سوال کا رہے ہیں خیال خیال احباب بلا تسلیماں سنا کبھی علم جس کی حقیقت کا آپ کو بتا ہی نہیں آپ کیوں سوال کر رہے ہیں دوبارہ مشرق بیٹے کے بارے میں دعا نہ کرنا اگر دوبارہ دعا کی انی آئزوں کا انتقنا بنل جاہلی میں اللہ آپ کو نصیحت کرتا ہوں اگر دوبارہ مشرق کے بارے میں آپ نے دعا کی میں آپ کو کر دوں گا من الجاہلین مانا کرتے ہوئے دل کاپتا ہے کیسے مانا کروں حضرت دن والے سلطلام نے مشرق بیٹے کے بارے میں دعا کی اور ابلا نمین کی طرف سے تمبی آ گئی انیسوں کا تکون من جاہلی کراچی والوں کے لیے کوئی تبھی نہیں ہے جو ہے کیوں اب خاموش ہو گئے چمن میں تلخ نو میری گوارا کر کہ کبھی سار بھی کرتا ہے کار دریا گی سنو کراچی والوں دل کھول کر دل کی کھڑکیاں کھول کر نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ تم سدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راز سرپس نہ یوں سوائیاں ہوتی سوال کا میرے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے <سلام> <سمار> <سلام> بس جی بس آپ نے تو حیران کر دیا کوئٹہ اور چمن سے لے کر کراچی اور یہاں سے لے کر گلگا تک پورے ملک کے اندر میں بیانات کے لیے سفر کرتا ہوں ایسا بہترین نعرہ میں نے نہیں سنا ذرا دوبارہ کھڑے ہو کر کہو نا کون سا بھائی صاحب ماشاء اللہ اور مشرقوں کے جنازے اور ان کے سوم میں شریک ہونا بھی اس کا نام ہے دیوبان اللہ میرے اس بھائی کو جزائے خیر دے ہلوا بند کھیر بند دیو بند دیو بند بڑا عجیب نرم ہے ان شاء پنجاب میں جا کر یہ توحفہ بیان کروں گا آپ کا اللہ آپ کو جزائے خیر دے ہلوا بند اور کھیر بند دیو بند دیو بند اور مشرقوں کے جنازوں میں شریک ہونا اور سوئم میں شریک ہونا بھی اس کا نام ہے اور جی الحمد للہ شا تو, تو ہی دماغ سننا کر رہی ہے کا فضل اللہ ہوتی ہے ہمیشہ اب آپ یہ بتائیے حضرات علیہ السلام نے مشرق بیٹے کے لیے دعا مانگی حقیقت حال کا پتہ نہیں تھا اللہ کی طرف سے تنبیح آئی کہ نہ آئی کتنی <تصفح> <تصفح> <تصفح> بڑی تنبیح اور کراچی والوں کے لیے کوئی تنبیح نہیں مولانا مہربانی کرو نا جی کچھ تو لیٹر باکس کا بھی خیال کرنا ہے نا جی لیٹر باکس آپ سمجھتے ہوں گے نا خطوں والا ڈول وہ ایسا نام مراد ہے جتنے خط لکھ لکھ لکھ, لکھ اس میں ڈالتے جاؤ وہ بھرتا یہ حضرت صاحب کا لیٹر بکس بھی کیا کریں جی سو کے چاول بھی کھانے ہیں نا کیا کریں جی مجبوری ہے نا نوٹوں والی ووٹوں والی آہا رب العالمی سامنے شور کسی کا نہیں اگر کسی کا زور چلتا ہوتا حضرت اپنے مشرق بیٹے کو بخشو لیتے اللہ کے سامنے جب پیغمبر کا شور نہیں چلتا تو دربار والوں کا شور کیسے چلے اللہ کے سامنے نبی کا شور نہیں چلتا عبد اللہ کا زور کیسے اللہ کے سامنے حضرت السلام کا زور نہیں چلا تو مندھو زور کیسے چلے گا رب العالمین کے سامنے پیغمبر کا زور نہیں جلتا تو دربار والے مردوں کا زور کیسے چلے گا اللہ کریم کی شان کیا ہے بنا لا امر ہی والا کنک سرنا سے لایا لم سورت کا نام سورت یوسف بارہواں بارہ رب العالمین کی نارب کتاب یہ میرے سامنے سورت یوسف کھلی ہوئی ہے مالک کائنات فرماتے ہیں اللہ دہرے سمجھانے کی انداز میں قربانیا ہوں آیا نمبر اکیس سورت یوسف بارہواں بارہ اللہ جو بھی فیصلہ کر لے اللہ اپنے فیصلے پر والے میں اللہ کے فیصلے کو ٹال کوئی نہیں سکتا اللہ کے فیصلے کو روک کوئی نہیں سکتا اللہ کے فیصلے کو تبدیل کوئی نہیں کر سکتا اللہ کے فیصلے کو ہٹا کوئی نہیں سکتا اللہ کے سامنے زور کسی کا بھی نہیں چلتا قرآن کا محافظ بھی اللہ اور چوری تب سکتی ہے پارے دار پہ زور چل جائے اللہ کے آگے سارے بے بس ہیں نمبر پانچ اب آپ خیال تب چوری ہو سکتی ہے خزانے کے اندر خبردار ہینڈ صاحب آئے ڈاک چور پے دار نے ہاتھ کھڑے کر دیے انہوں نے فیر کیا چوکی دار مر گیا تڑپ تڑپ درجان جان دے دی اب ڈاکور چوروں نے کیا کیا تسلی کے ساتھ خزانہ چرایا اور بھاگتے چلے گئے ہیں پانچویں سورج یہ ہوتی ہے چوری ہونے کی کہ چوکی دار اور پہرے دار پر موت آ جائے تب چوری ہو سکتی ہے اور اللہ کریم کی شان کیا ہے اللہ راہو ال اللہ موت سے پاک ہے اللہ پہ موت نہیں آتی اللہ اللہ جب اللہ کریم پر موت نہیں آتی قرآن کے خزانے میں کوئی بھی چوری نہیں کر سکتا اور جس پر موت آ جائے اسے اپنے ہاتھ کا بھی پتا نہیں ہوتا چوری کرنے والے کا کیسے پتہ چل سکے گا رب اللہ کی نارائم کتاب یہ میرے سامنے تیسرا پارا کھلا ہوا ہے او کل مرانا کری تین وہی اخامی تالا عروش کا نام سورت المگر نمبر دو سو انسٹھ تیسرا پارا میرے سامنے قرآن کے حقائیں رہا ہوں یہی مشن ہے ایشا تو انوا سننا کا حضرت زہر ازیر اسلام گزرے بیت المقدس کی بستی ویران پڑی ہے چھتیں گری پڑی ہیں دیواری گیری بنی ہیں مستی ویران نظر آئی تو حیران ہو کے کہنے لگے کس طریقے سے آباد کرے گا زندہ تو کرے گا اللہ کریم اس بستی کے مرے ہوئے لوگوں کو پر طریقہ کون سا ہوگا اس کے فیصد مجھے پتا نہیں اللہ فرمان فاط سو سال تک کے لیے اللہ نے حضرت حسین علیہ السلام کو موت دے دی سونا باسا سو سال کے بعد زندہ کر کے اٹھایا میرے پیغمبر جی رب کائنات کم نبتا کتنی دیر آپ یہاں ہو چکے دیر دیر کیا ہوئی ہے جی لب اس تو یومن ایک دن گزرا ہو نہ نہیں جی نہیں او بوان اللہ کریم نے جب موت دی تھی نو دس بجے کا وقت اللہ نے جب زندہ کر کے اٹھایا تقریباً اصر کا وقت اللہ پورا دن بھی نہیں بنتا چند گھنٹے بنتے ہیں پرور کا میرا تو عقیدہ یہ ہے اشاعت تو توحید و کا عقیدہ یہ ہے جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے پیغمبر کے دل میں جھوٹ بولنے کا خیال بھی اللہ نہیں آنے دیتا اچھے پیغمبر جھوٹ بول سکتا ہے بولو پیغمبر جھوٹ بول سکتا ہے نہیں حضرت مرد کر دیں اللہ ایک دن نہیں نہیں چند گھنٹے پیغمبر تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا اللہ نے فرمایا نہیں نہیں میرے بمبر کالا بلب استعم آپ سو سال یہاں گزر چک سو سال جی جی سو سالوں میں موسم بھی سال میں چار بدلتے رہے گرمی سردی خزاں بہار طوفان بھی آئے بادل بھی گرجے بارشیں بھی ہوئی بڑے بڑے انقلاب سو سال کے عرصے کے اندر آئے اور اللہ کریم کے پیغمبر کو روح نکلنے کے بعد وجود مبارک محفوظ پڑا ہے لیکن پیغمبر کو موت کے بعد اپنے وجود کے حال کا بھی پتا کراچی والے کہتے ہیں پتہ ہے جی میری قبر پر چڑیا بیٹھیا کہ چڑا نہ مادا وا شیخن غلام اللہ خان رحمت اللہ لہ فرماتے تھے جو مولوی کہے نا چڑا اور چڑی نر مادہ یہ جانتے ہیں مردے پیچھے سے آؤ نا مولوی صاحب کے سر پر بٹھا دو پوچھو مولوی جی یہ نرح کے مادہ تو اس زندہ مولوی کو پتہ نہیں چلے گا اور عوام کو یہ سبق دیا جا رہا ہے مردوں کو پتا ہوتا ہے کہ نر بیٹھا ہے کہ مادہ بیٹھی ہے سال سال کی مدت گزر گئی اللہ نے میمبر کو اپنے وجود کے حال کا بھی پتا نہیں ہے میرے پیغمبر کھانا کہاں گیا پر او ہو کھانا بھی تھا روٹی بھی تھی اور پانی بھی تھا کھولا جب کپڑا برتن کو چیک کیا اللہ نے فرمایا فن زر ہلا تو میرے کا وسرا میں کا لمیا تھا سنا سو سال, سال گزر گئے ہیں لیکن روٹی گرم پڑی ہے پانی ٹھنڈا پڑا ہے کس نے رکھا اللہ ہمارے علاقے میں ایک تربوس تربوز کاٹ رہا تھا میرے ساتھی نے پوچھا یہ آپ تربوز کیوں کاٹ رہے ہیں اس نے کہا تمہیں کیا پتا پہلے اس نے کچھ پڑھا کچھ پڑھنے کے بعد تربوز کاٹا مولوی صاحب کے گھر میں بھیج دیا یہ کیا مطلب ہے جی اسے کہا واہ جی واہ یہ جو تربوز ہے یہ میرا والد کھائے گا جو فوت ہو چکا ہے کھائے گا مولوی اور اس کا کی ہے مردہ کھائے گا یہ تربوز ربوز بھی میں نے خاص جو ہے نا او بہترین لایا ہوں جی بازار سے والد میرا کھائے گا جو مر گیا اللہ کریم نے مسئلہ والد نہیں کھائے گا ملا کھائے گا رب العالمین نے مسئلہ سمجھایا وفات کے بعد اگر یہ وجود کھاتا پیتا ہوتا تو روٹی باقی نہ رہتی پانی باقی نہ رہتا وفات کے بعد یہ وجود کھاتا بھی نہیں ہے پیتا بھی نہیں ہے ملا کھاتا مرتے نہیں کھایا کرتے اس وجود کے ساتھ اگر اس وجود کے ساتھ کھاتے پیتے ہوتے کبھی بھی روٹی اور مانی باقی نہ رہتا اللہ نے فرمایا جی گدھا کہاں دیا اوہ میرا گدھا بھی تو تھا نا دیکھ اللہ نے اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے فرمایا ہڈیاں پڑھیے نا جی جی کدے کی ہڈیاں اللہ پہرا پڑا ہوا ہے ہڈیوں کا اللہ کریم ہڈیوں کو جوڑتا گیا جوڑا بس میں ملتے گئے ہیں گوشت چڑھتا گیا چمنا چڑھتا گیا گدا تیار ہو گیا اللہ نے پھونگ دی پوںگلی ملازمین سال سال کی مدت کے بعد اس گدے کی ہڈیاں اور جوڑ ملا کر گوش چڑھا کر چمڑا بنا کر اندر او ڈال کر اس کو زندہ کر سکتا ہوں تو قیامت کے میدان میں مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں اللہ اللہ فلما تبینا جانا آنکھوں سے نظارہ کر لیا قال کالا لملہ اللہ کلی شعی کدی السلام بول اٹھے اے میرے بروردیگار یقین تو پہلے بھی مجھے تھا اب آنکھوں سے نظارہ بھی کر لیا وہاں کئی ہر چیز پہ گدر لکھنے والا اللہ ہے احباب سند قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی میرے اکابرین میں سے اساط و, و سننا کے بڑوں میں سے فرمایا کرتے تھے جو مولوی کہتے ہیں مردے سنتے ہیں مر کے انہوں نے بھی نہیں دیکھا اٹھاروں ہور کر رہا جو کہتے ہیں کراچی والے سنتے سنتے سنتے سنتے, سنتے, سنتے انہیں ان ان ان مر کر دیکھا ہے ان کو کیا پتا فرماتے ہیں اشاطوں تو ہی میں سننا والے کہتے ہیں مردے نہیں سنتے ہیں مر کے انہوں نے بھی نہیں دیکھا اب بھائی فیصلہ کون کرے قاضی صاحب رحمت اللہ نے فرماتے تھے جو کہتے ہیں مرتے سنتے ہیں مر کے انہوں نے بھی نہیں دیکھا جو کہتے نہیں سنتے مر کے انہوں نے بھی نہیں دیکھا فرماتے ہیں قرآن سے پوچھ لو حضرت علیہ السلام سو سال تک موت دیکھ کر آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں سنتے اگر سنتے ہوتے تو کبھی ایک دن نہ کہتے چند گھنٹے نہ کہتے اب آپ جس پر موت آ جائے اسے اپنا پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ کریم پر موت آ جاتی پاک ہی کون کرتا پانچ صورتیں ہوتی ہیں چوری ہونے کی نمبر ایک چوکی دار کو نیند آ جائے تب چوری ہو سکتی ہے اللہ نیند سے پاک نمبر دو چوکی دار لالچ میں آ جائے اللہ کریم اس سے بھی پاک چوکی دار کو ڈیوٹی بھول جائے تب چوری ہو سکتی اللہ پورنے سے پاک نمبر چار چوکی دار پہ زور کسی کا جل جائے تب چوری ہو سکتی ہے اللہ کریم سے بھی پاک اس کے سامنے زور کسی کا نہیں جلتا. اور نمبر پانچ چوکی دار مارا جائے تب چوری ہو سکتی ہے اللہ مو سے بھی پاک ہے قرآن کے خزانے میں کوئی بھی چوری نہیں کر سکتا نہ بھائی نالا فضو قرآن محفوظ ہے محفوظ ہے نہ کوئی پہلے تبدیلی کر سکا نہ آج کر سکتا ہے نہ قیامت تک کوئی تبدیلی کر سکے گا قرآن کا محافظ اللہ یہ بھی ایک انداز تھا کہ رب العالمین نے قرآن پاک ان بچوں کے سینے میں محفوظ کر دیا میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ان کو حفظ قرآن کی سعادت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا علم فہم قرآن پاک پر عمل اور ان کے والدین اور دیگر برادری احباب کے لیے ان کے استاذ محترم کے لیے ادارے کے معاونین محتم مخلصین دیگر جتنے احباب ہیں ان کی بخشش کا یہ عمل ذریعہ بنائے ہے ربنا تو کبل منا ان سمیل علیم و تبا علی نا ان کنت تبا